یقون رسول وم شہید ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسری امتوں پر گواہ بن جاؤ اور نبی تمہارے اوپر گواہ بن جائے ارے سلات و سلام. درمیانی امت درمیان کا یہ مطلب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے نے نبے فیصد نمبر لیے ہیں ایک نے اسی اور ایک نے ستر تو درمیانہ کون ہوا یہ معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ درمیانے کا مطلب یہ ہے یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے یہاں مراد ہے درمیانہ وہ جو سب سے اچھا ہو اعلی ہو اور درمیانہ ہو جیسے کسی چیز کی چوٹی ہو ڈھیری لگی ہوئی ہے اس کے جو بیچ والا حصہ ہے وہ اعلی بھی ہے اور درمیانہ بھی ہے اس چوٹی سے پیچھے رہو گے تو نیچے رہو گے اس چوٹی کے آگے چلے جاؤ گے تو بھی نیچے چلے جاؤ گے چوٹی پر رہو گے تو اعلی بھی رہو گے اور درمیان میں بھی رہو گے تو جس نے نوے فیصد نمبر لیے وہ درمیانہ ہے اسی والا درمیانہ نہیں ہے مقصد یہ کہ اعلی اور بلند اور بہتر بھی ہو ایسا بہتر اور آلہ ہو درمیانہ کہ جس سے پیچھے رہنے والا بھی نیچے ہو جس سے آگے جانے والا بھی نیچے ہو یہ وہ والی درمیانی امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر قربان جائے ذرا بھی اگر کوئی شخص اس وسطیت اور درمیانہ پن سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور غصہ فرماتے آج کے حالات نہ ہوتے تو شاید آپ کو وہ حدیث سمجھ आती آتی کہ ذکر ادکار پر ناراضگی قرآن پڑھنے پر ناراضگی روزہ رکھنے پر ناراض ہو رہے ہیں روٹین تو یہ ہے کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں ان پر ناراضگی کا کیا حساب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ و سلم قرآن پڑھنے والے پر ایک پر ناراض ہو رہے ہیں. ایک روزے رکھنے والے پر ناراض ہو رہے ہیں وجہ یہ کہ وہ اس حد سے آگے بڑھنا چاہتا تھا اس وجہ سے ناراض ہو ہیں چار حدیثیں اس بارے میں ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہوئی تو ابو عمر بن عاص ان کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہوئی تو ایک دن عمر بن عاص اپنے بیٹے کے گھر گئے بہو کا حال احوال پوچھنے کے لیے کہا بیٹی کیسی ہو کہنے لگی کہ بہت ماشاءاللہ اللہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے بہت نیک ہے آپ نے میرے بیٹے کو کیسا پایا بہت نیک آدمی ہے اشعار سے لے کر فجر تک تحجد بڑھتا ہے اور فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتا ہے کیا سمجھو کتنا زیادہ نیک ہے کہو سبحان اللہ ایک کہتا ہے میرا پیر وہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑتا رہا سبحان اللہ وہ <تصفح> بیچارا بیمار ہوگا اور کیا ہے یہ کوئی خوبی کی بات ہے کہ چالیس سال مسلسل کوئی آدمی عشاء کے وضو سے فجر پڑے اگر تھا تو انسان نا بیمار ہوگا بیچارا ورنہ ایسی تو کوئی شکل نہیں نکلتی والد پریشان ہو گئے آ کر کے شکایت لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا بیٹا تو ایسے کرتا ہے بلالیا لیا فرمایا کہ عبداللہ یہ تو مجھے پتہ چلا ہے تو ایسے کرتا ہے تو غلط بات ہے تو روزانہ قرآن مکمل کرتا ہے تہجد میں اس کی بجائے تو روزانہ ایک پارا پڑا کر ایک پارا تو میں کہہ رہا ہوں نا انہوں نے تو فرمایا کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کر ایک پارا ہی ہوا نا کہنے لگے میری طاقت تو اس سے افضل کی ہے فرمایا پھر بیس دنوں میں قرآن ختم کر لیا کراقت افضل کی ہے دس دنوں میں کر لیا کر سات دنوں میں کر لیا کر تین دنوں میں کر لیا کر کہتے انی کو افزال میری طاقت اس سے بھی افضل کی ہے لا افضلہ بندہ افضل نہیں ہوتا. کر دیا. جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو مہینے میں تین روزے رکھا کر ایک روزے کا دس گنا آجن ملے گا تو دس ہو گئے تین دس تیس ہو گئے تو گویا ساری زندگی کے روزوں کا آجن ملے گا اگر ہر مہینے تین روزے رکھے تھے کہنے لگے جی طاقت افضل کی ہے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے فرمایا پھر ایسے کر پندرہ روزے اور پندرہ دن چھٹی کہتے طاقت اس سے بھی افضل کی ہے فرمایا اس سے افضل کی اجازت نہیں افضل ہوتا ہی نہیں اس سے پھر فرمایا عبداللہ تیرے جسم کا تو پر حق ہے اس کو آرام بھی چاہیے تیرے پڑوسی کا حق ہے ان سے اچھا سلوک چاہیے نالے جسدے کا آرے کا حق ہے ان کا آرے کا تیری آنکھ کا حق ہے تو یہ جی سونا چاہیے کا زوجے کا تیرے پڑوسی کا بھی, تجھ بھی حق ہے تیری بیوی کا بھی, تجھ بھی حق ہے وہ رب کا آرے کا حق تیرے رب کا بھی حق ہے سب کو حق دو یہ وسطیت ہے ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایم پی ایل ایم پی ایل کا مانا منیمم پرفارمنس لیول کہ آپ کے جتنے پیپر ہیں ان سب میں آپ پاس مارک لو تو پاس ہو گئے اگر میٹر کے پرچے میں سب میں پچانوے پچانوے نمبر ہوں اور اردو میں دس نمبر ہوں نمبر جمع کرو تو ہو سکتا ہے وہ بورڈ ٹاپ کر رہا ہو لیکن نام اس کا آئے گا فیل کی لسٹ میں نام اس کا کہاں آئے گا فیل کی لسٹ میں تو اے عبداللہ اللہ کے حق میں تو تو پچانوے لے رہا ہے مثلا اور دوسری طرف جھول دکھا رہا ہے وہاں جو ایم پی ایل سے بھی نیچے جا رہے ہو جو کم از کم حق کسی کو دینا ہوتا ہے اس سے بھی نیچے جا رہے ہو یہ تو تیری ناکامی ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں یہ دوسرا واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا بھائی بن گیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سلمان مہاجر تھے ابو دردہ انصاری تھے اس وقت پردہ وردہ بھی نہیں ہوتا تھا حضرت سلمان گھر آئے تو امیں دردہ کی حالت خراب پرا گندہ بال پتہ نہیں کب نہائی تھی تو میلے کچہ لے کپڑے کہنا کہ بہن تم نے یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے کہنے لگی اس لیے کہ تیرا بھائی بہت نیک ہے اشاء سے فجر تک تو حجت ہے اور فجر سے مغرب تک روزہ رکھتا ہے اور روزانہ یہ کام ہوتا ہے کہنے لگے اچھا یہ تو غلط ناشتہ آیا کہنے لگا جی میرا تو روزہ ہے آپ ناشتہ کر لیں کہ جی میں تو پھر میں بھی ناشتہ نہیں کروں گا اگر تم نہیں کرو گے تو روزہ توڑ دیا اس کا رات ہوئی ولی یہ تیرا بستر تم سو جو ولی آپ کا بستر کہاں ہے جی میں تو رات قیام کروں گا کہنے لگے تم نہیں سوتے تو میں بھی نہیں سوتا جبرن صلاح دیا آدھی رات ہوئی خود بھی اٹھے ان کو بھی اٹھایا پھر تہجد پڑی انہوں نے جا کر شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس بھائی کو آپ نے میرا بھائی بنایا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہ مجھے رات کا قیام کرنے دیتا ہے نہ دن کے روزے رکھنے دیتا ہے فرمایا وہ کیا وجہ بیان کرتا ہے وہ جی کہتا ہے پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے آنکھ کا بھی حق ہوتا ہے جسم کا بھی حق ہوتا ہے بیوی بی کا بھی حق ہوتا ہے اللہ کا بھی حق ہوتا ہے تو سب کو ان کے حقوق دو تو آپ نے فرمایا پھر تو صحیح بات کہتا ہے پھر تو صحیح کہتا ہے تیسرا واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تین لوگ آئے کہنے لگے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا شیڈول کیا ہے کہنے لگیں کہ رات کو کبھی لمبی عبادت کرتے ہیں کبھی چھوٹی کر لیتے ہیں سوتے بھی ہیں عبادت بھی کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کہنے لگے لو یہ بخشی بخشوائی شخصیت ہے پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں ہمیں تو ان سے ملٹیپلائی عبادت کرنی چاہیے کئی گنا عبادت کرنی چاہیے لہذا ایک کہتا لو جی آج کے بعد میں تو ساری رات قیام کروں گا کبھی نہیں سوؤں گا دوسرا کہتا ہے جی آج کے بعد ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرا کہتا ہے بیوی بی بچے بہت, بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں تو میں تو شادی ہی نہیں کروں گا رب کی پوجا ہی کرتا رہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ نے اتنی ٹینشن لی اس بات کی فوراً ایمرجنسی نافذ کر دی مدینہ میں اور فوراً ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی جلسہ کر لیا سب کو بلا لیا اور وہ تین کو بھی ساتھ بلا لیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا آنا اتکا کم و للہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں اس کے باوجود راتوں کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی بھی بھی ہوں ہوں ہوں روزے رکھتا چھوڑتا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں سنتی فَلَيْسَ مِنِّي جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں ہے اب بتاؤ بیچارا جو چالیس سال والا ہے ہوتی ویسے جھوٹ موٹ کی کہانیاں ہی ہیں کوئی نیک آدمی اس طرح کی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا لیکن اب بتاؤ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا وہ آپ سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا انہوں نے تو بھی یہی کہا تھا نا کہ میں ساری رات کیا کروں گا آپ نے منع فرما دیا تو ایمرجنسی لگا دی فوراً میٹنگ کال کری اس کا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پسندی سے شدید نفرت کرتے تھے اگر جب وہ انتہا پسندی عبادت میں کیوں شیطان کی کوشش ہے کہ اول تو اسلام کی چوٹی پر چڑھنے ना دے سست رکھے بندے کو کمزور کوتاح سست اور اگر کوئی چڑھ گیا ہے نا تو اس کو کہتا اور آگے چلا جائے تاکہ پھر نیچے چلا جائے چوٹی پر نہ رہے انتہا پسند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ساتھی آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت مسجد میں کچھ لوگ انہوں نے گٹریوں اور کینکریوں کی ڈھیریاں لگائی ہوئی ہیں گن کر یہ ہزار کی ڈھیری ہے یہ دو ہزار کی ڈھیری ہے یہ پانچ کی ڈھیری ہے ان کا امیر کہتا ہے کہو سبحان اللہ وہ ادھر سے پکڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ڈھیری ادھر سے ادھر منتقل کر لیتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے پانچ سو بار کہہ لیا ہزار بار کہہ لیا پھر وہ کہتا ہے کہو اللہ اکبر ہزار بار تو وہ ادھر سے ڈھیری ادھر منتقل کر لیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو لال پیلے ہو گئے یہ سونم دارمی کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے شدید ناراض اور غصے میں آ گئے کہ تو مجھے بتانے کے لیے آ ہے ان کو جا کر کیوں نہیں سمجھایا کہنے لگے جی میں نے ان کو سمجھایا ہے وہ بھاگ نہیں آئے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود مسجد میں گئے اور ان کو جا کر کہا کہ یہ تم نے کیا اسلام میں اضافہ شروع کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سے زیادہ ذکر اتکار کو گنا نہیں ہے اور تم گنتے ہو اچھا تم نیکییں گنتے ہو تو گناہ کیوں نہیں گنتے اپنے روزانہ گناہ کتنے کرتے ہو ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال برتن بھی نہیں ٹوٹے ابھی تو ان کے زیر استعمال کپڑے بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے اور تم نے اسلام میں اضافہ شروع کر دیا کہتے ہیں جی اس میں کیا سبحان اللہ ہی تو ہے اللہ اکبر ہی تو ہے ہم تو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں نیت ہماری ٹھیک ہے رابی کہتا ہے یہ جو تھوڑا سا اسلام سے ہٹے تھے نا عبادت کے نام سے بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو گئی کہ جب خوارج کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیں تو یہ لوگ خوارج کے ساتھی بن کر مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے تھے یہ ہے انتہا پسندی اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے اسلام رواداری کا دین ہے اسلام اعتدال کا دین ہے اسلام وسطیت کا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو مخصوص ایا میں عورت کے ساتھ وہ اتنا برا شروع کرتے ہیں کہ ان کو ایک کونے میں بند کر دیتے ہیں نہ اس کو پاس آتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں دور سے روٹی پھینک دیتے ہیں دو ٹائم کی تو تم ایسا نہ کرو تم ایک چیز کی پابندی کرو باقی کسی لحاظ سے کوئی فرق نہ کرو جہاں وہ سوتی تھی وہیں سوئے جہاں وہ کھاتی تھی وہیں کھائے کچن کا کام بھی کرے احساس ہی نہ ہو کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے بس ایک پابندی کے علاوہ کوئی فرق نہ کرو اس سے تو یہ کہتا ہے جی پھر ہم وہ ایک پابندی بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہودیوں کی اچھی طریقے سے مخالفت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے بہت ناراض ہوئے اس سے تو انتہا پسندی برائی سے بچنے میں ہو یا نیکی کرنے میں ہو اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے اور جو کسی لحاظ سے انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے پھر وہ دور ہی نکل جاتا ہے صوفی انتہا پسند ہیں ان تینوں نے کہا تھا ہم ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جاؤں گا یہ صوفی ایسے کرتے ہیں قبروں میں چلے کاٹتے ہیں قبروں میں بسیرا کرتے ہیں مکھیوں سے دوستی لگاتے ہیں کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں روٹی سے بھی بے نیاز گوشت سے بھی بے نیاز گھوم گھوم کر دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں جی مجلوب ہو گیا ہے مجلوب کا لفظ مانا ہوتا ہے پاگل دیوانہ ان کیا ہیں؟ یہ ولایت کی بہت بڑی مرتبہ ہے صوفیت بھی انتہا پسندی ہے رحبانیت ہے پاپائیت ہے سادھو ازم ہے اسلام سے ہٹے دور نکل گئے اسلام میں سب سے پہلا جو فرقہ نکلا انہوں نے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان میں انتہا پسندی دکھائی عبداللہ بن سبا یہودی کے سازش تھی اس نے لوگوں کو اس کام پر لگایا کہ حضرت علی اللہ ہے نوعب اللہ آپ نے کبھی دیکھا گاڑی کے پیچھے اللہ لکھا اور الف محمد ہے اور نام حسن ہے حسین ہے فاطمہ ہے اور یعنی نود بلّہ یہ اللہ تعالیٰ کے جز ہے نوعب اللہ ان سب سے مل کر رب بنتا ہے نوزب اللہ اور ایک کہتا ہے اللہ وارث ایک کہتا ہے علی وارث ایک کہتا ہے اللہ مدد دوسرا کہتا ہے علی مدد ایک کہتا ہے اللہ جانے دوسرا کہتا ہے علی جانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو انسانیت سے نکال کر نبوت سے بھی آگے رب کے برابر کھڑا کر دیا جا کر یہ پہلا فرقہ اسلام سے نکلا تھا اور اس کے بعد جب حضرت علی کی سائڈ میں غلب کیا مقابلے میں حضرت عثمان کی سائڈ میں ان کی شان میں گستاخی شروع کی اور ان کے جو فیصلے تھے حکمت پر مبنی تھے اجتحاد پر مبنی تھے ان فیصلوں کو گناہ قرار دیا اور ان گناہوں کو کبیرہ قرار دیا اور کبیرہ کو واجب القتل قرار دیا حتیٰ کہ بڑے بڑے پاک بعض لوگوں کے بچوں کو لے کر آ گئے وہ مدینہ پر چڑھائی کر دی حتہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عثمان کو شہید کروا دیا تھا ابتدا کہاں سے ہوئی پہلے حضرت علی کی شان میں انتہا پسندی پھر مقابلے میں حضرت عثمان کی توہین میں انتہا پسندی اور نتیجہ یہ نکلا پھر وہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنایا انہوں نے سوچا کہ یہ ظالم یہ مدینے پر قابض ہو گئے ہیں میں خلیفہ بن گیا تو میں حالات کو سنبھال لوں گا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے حضرت معاویہ کہتے ہیں پہلے کساس پھر بیت حضرت علی فرماتے ہیں پہلے بیت پھر کساس یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ صحابہ کرام کے گروپ ایک ہو گئے تو کساس ہوگا کساس کن سے ہوگا ہم سے ہوگا لہذا ان کو ایک نہ ہونے دو حضرت عائشہ حضرت اور زبیر رضی اللہ علم ان کے گروپ بالکل سلو ہو گئی رات مذاکرات کامیاب ہو گئے راتوں رات ہی یہ ظالم دونوں گروپوں میں گھسے اور تیر مارنے شروع کیے تو انہوں نے سمجھا کہ غداری ہو گئی ہے جنگ شروع کروا دی جس میں حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے پھر مجبور کرتے رہے چلو حضرت معاویہ پر حملہ کرو چلو حضرت معاویہ پر حملہ کرو ان پر حملہ ہوا یہی ظالم تھے جنہوں نے یہ حملہ کروایا تو جب حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے تو حضرت علی کہنے لگے یہ ان کی چال ہو سکتی ہے اور تم لڑو کہنے لگے لو قرآن کے فیصلے کو کون چھوڑے گا بھائی قرآن کے فیصلے پر کون انکار کر سکتا ہے ہم تو قرآن کا فیصلہ مانیں گے جنگ بند ہوئی حضرت علی کی طرف سے ابو مساعشری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دونوں جو فیصلہ کریں وہ قبول ہوگا یہ بیچ میں دیکھا کہ یہ تو پھر ایک ہو رہے ہیں یہ تو ہمیں قتل کریں گے کہنے لگے لو جی اللہ فرماتے ہیں ان الحکم اللہ, حکم اللہ کا اور علی کہتے ہیں حکم دو بندوں کا تو انہوں نے تو ان دونوں کو رب کا شریک بنا لیا ہے لہذا یہ مشرق ہو گئے ہیں لہذا یہ کافر ہو گئے ہیں نوزب اللہ لہذا جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی کافر ہو گئے ہیں اور جو کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر اب ان کی نشانیاں غور کرتے جاؤ کیا کیا نشانیاں ہیں یہ سب سے بڑی نشانی انتہا پسندی اگلی نشانی جہالت کے پاس اپنے علم نہیں اور کسی عالم سے پوچھنا نہیں خود ہی فیصلے کرنے ہیں خود ہی مفتی خود ہی جلاد یہ بہت بڑی قباہت کی بات ہے محرومی کی بات ہے بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ خود ہی فیصلے کرنے ہیں اور خود ہی اس پر عمل شروع کر دینا ہے اگر کہو کسی عالم دین سے پوچھ لو تو کہیں گے تو اس کو کیا پتہ ہے وہ تو جاہل ہے وہ تو حکمرانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے اس کی بات نہیں چلے گی ہم خود فیصلہ کریں گے انتہا پسندی اور جہالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ نکلیں گے سفاول اہلام حدیث الاسنان جو عقل میں بیوقوف ہوں گے اور عمر میں کچے ہوں گے یہ دو نشانیاں بیان فنمائیں گی صفحاء الحلام و حدیث الاسنان عمر کے کچے ہوں گے عمر میں پختگی نہیں ہوگی اور عقل کے کمزور ہوں گے یہ دونوں باتیں تقریباً ایک ہی ہیں جس کی عمر کچی ہوتی ہے اس کی عقل بھی کچی ہوتی لہذا آپ کو خوارج میں کوئی بوڑھا بزرگ سمجھدار عالم دین نظر نہیں آئے گا بلکہ کون نظر آئیں گے نوجوان عقل کے کچے بغیر تحقیق کے فیصلے کرنے والے اور اس پر تلوار اٹھا لینے والے یہ نشانیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانا مقام پر کچھ غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا کہتا ہے اے عدل یا محمد محمد عدل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کروں گا تو اور کون ادر کرے گا ایک روایت دوسری روایت میں ہے فرمایا کہ اما تو امن امین امن فما تم مجھے امان دار نہیں مانتے مجھے تو میرا رب امین بناتا ہے امین سمجھتا ہے ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید نے کہا دوسری روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو ایک روایت میں فرمایا اللہ نے مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ایک روایت میں فرمایا اس کو چھوڑ دو اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے اب نشانیاں گنجے جانا جن کی نمازوں کے سامنے تم نمازوں کو کم اور روزوں کے سامنے روزوں کو کم سمجھو گے یعنی عبادت میں روز نماز میں انتہا پسندی ہوگی صحابہ کرام تو عدل پر قائم تھے نا موت دل تھے نا وہ تو جو میں نے صفت بیان کی ہے اس امت کی وسطن صحابہ کہرام تو اس پر تھے کہا کہ تمہاری وسطیت ان کی عبادت سے پیچھے رہ جائے گی یعنی وہ صحابہ کرام چوٹی پر ہیں وہ چوٹی سے بھی آگے چلے جائیں گے نمازوں کے سامنے نمازیں کم سمجھو گے روزوں کے سامنے روزے کم سمجھو گے یکرون القرآن قرآن بہت پڑھیں گے لا جاوز و لا جاوز و حلو کا ہم بھی لفظ آتے ہیں لیکن ان کا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا کیا مطلب جیسے پیناڈول جب تک گلے سے نیچے نہ جائے تو اثر نہیں کرتی ایسے ہی قرآن جب نیچے نہیں جائے گا تو اثر نہیں کرے گا مقصد یہ ہے کہ قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا یا قطلعون اہل المان و یدا آہل السان مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے اور یہ دونوں باتیں بھی ایک ہی ہیں جو آدمی مسلمانوں کو قتل کرتا ہے وہ لام حالہ کافروں کو ریلیف ہی دیتا ہے اور جو شخص کافروں کو قتل کرتا ہے وہ لام حالہ مسلمانوں کو ریلیف ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت دونوں جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں جو آدمی مومروں سے محبت کرے گا تو لام حاللہ نفرت کافر کے لیے ہوگی کیونکہ نفرت کسی سے تو کرنی ہے نا اور جو آدمی مومروں سے نفرت کرے گا لام حاللہ محبت اس کی کافروں کے لیے ہوگی اس لیے کہ جذبات تو دونوں موجود ہیں ہم اپنی حکومت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کو ہندو جوتا دکھاتے ہیں تو یہ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں سمجھو نہیں انہوں نے بی جے پی کی حکومت بنائی تو گورنر پنجاب ہمارے مرکز پہنچ گیا خود ہی مرکز پہنچ گیا وہاں طالب علموں کو ملا ارے مشاہد حسین بھی ساتھ تھا وزیر تعلیم کے ساتھ تھا ہم نے نہیں بلایا خود ہی پہنچ گیا یہ ہم پیغام دینے آئے ہیں کہ انہوں نے اگر انتہا پسندوں کو ہندوستان کی حکومت دے دی ہے تو چلو ہم بھی علامتی طور پر جو سچے مسلمان ہیں وہ تو انتہا پسند سمجھتے ہیں ہم تو انتہا پسند نہیں ہیں ہم بھی ان سے سلام لیتے ہیں اگر تم ان کو بھائی جواب تو اس کا یہ بنتا ہے کہ تم انتہا پسندوں کو حکومت دیتے ہو تو پھر ہم پکے کٹڑ مسلمانوں کو دیتے ہیں جواب تو اس کا یہ تھا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا حکومت کے لیے تو اپن مرتے ہیں تو بھلے ہم جا کر سلام کر لیتے ہیں ان کو تو جب کافر نفرت کرتا ہے تو مومنوں سے محبت بڑھتی ہے اور جب کافروں سے مذاکرات چلتے ہیں تو مومنوں پر سختیاں بڑھتی ہیں یہ بالکل تجربہ شدہ بات ہے تو اللہ تبارک و مطالعہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو قتل کریں گے کافروں کو ریلیف دیں گے چھوڑ دیں گے ان کو وہ زبان سے دیں یا عملی یا لاشعوری کسی حساب سے ریلیف ان کو ضرور ملے گا ہمارے زمانے کے جو مسلمان مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ ببانگ دہل اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے مدد لیتے ہیں اور وہ جا کر اگر افغانستان میں پناہ لیتے ہیں تو ہندوستان کے کونسل خانوں میں پناہ لیتے ہیں تو یہ حدیث بالکل پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کاوروں کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کا ان پر اسلام کا ان پر اثر نہیں ہوگا بظاہر داڑیاں بظاہر چہرے نورانی بظاہر شلوار اوپر بظاہر قرآن کی کثرت سے تلاوت نمازیں اور روزے یہ سب کے باوجود رمایا یم رینی کما یم رمیا اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے آپ نے ہرن کو تیر مارا تیر لگ کر باہر نکل گیا فرمایا اس تیر کو پکڑو یہ بھی بخاری شریف کے لفظ ہیں اس کے پر پر غور کرو کہ یہ جسم کے اندر سے نکلا ہے تو آپ کو کوئی نشان نظر نہیں آتا اس کے ڈنڈے پر غور کرو تو کہیں نشان نظر نہیں آتا اس کے پیچھے پر پر غور کرو بھالے پر غور کرو کہیں خون کا نشان نہیں آتا فرمایا سبق الفرا سب دم یہ اس کے پیٹ کی لید سے بھی گزرا ہے اور اس کے خون سے بھی گوشت سے بھی گزرا ہے لیکن کہیں نشان نظر نہیں آتا جہاں سے پار اور ڈنڈا جوڑا گیا ہوتا ہے کلمپ کے ساتھ وہاں تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی جسم سے گزرا ہے فرمایا ایسے ہی یہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے نکل جائیں گے اور ان کے ساتھ اسلام کی کوئی نشانی نہیں ہوگی آپ کو دیکھنے میں وہ بہت بڑے مسلمان نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ اسلام بالکل نہیں ہوگا اسلام کا لیول تو دیکھو کہ مسلمانوں کو کافر قرار دینا ہے ان کو مارنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے تم کافر ہو گئے مسجد کوفہ میں انہوں نے درس دیا تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں سر نیچے ہاتھ اوپر اِن الحکم ادھر سے بولا انکم اللہ ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے حکم اللہ کا فرمانے لگے بات تو قرآن کی ہے تم کر رہے لیکن تم اس سے باطل مانا نکال رہے ہو آج بھی اگر کوئی شخص اپنی تقریر ان الحکم اللہ اللہ سے شروع کرے نا تو کان کھڑے کر لیا کرو اس میں بھی ہو اکثر طور پر ایسا ہی ہوگا کہ اس میں بھی وائرس ہوگا تو بہار صورت کہنے لگے کہ آپ کے وظیفے ہم بند نہیں کریں گے اور آپ پر کوئی زیادتی بھی نہیں کریں گے آپ کا موقف غلط ہے لیکن ہم آپ کو کوئی بھی ایکشن نہیں کریں گے حتیٰ کہ تم خود کوئی زیادتی نہ کرو وہاں سے نکلے عبداللہ بن وہ ان کا سربراہ تھا وہاں سے نکل کر نہروان ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا وہاں پر بیریئر لگا دیا جو یہاں سے گزرے گا ہماری مرضی کے بغیر نہیں گزرے گا ایک مسلمان تھا تھوڑا چالاک تھا تو اس کو کہتے ہیں تم کون ہو بولے میں میں کافر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کافروں کو ریلیف دیں گے مومنوں کو قتل کریں گے تو بیچارے نے مرنا وہ کہتے ہیں میں کافر ہوں کہتا آ جا بٹھایا اس کو ایک مولوی کو بلایا کہتے ہیں اس کو باز کر اس کو باز کی تو پھر کہا جی حضرت کہاں جانے کا ارادہ ہے بولے فلاں آباد میں جانا ہے مجھے ایک اونٹ دیا ایک سوار دیا کہ اس کو بٹھاؤ اس کے گھر چھوڑ کر آؤ کیوں قرآن کہتا ہے وہ عن عہد المن المشرقی نستارہ کا فاضر ہو حتٰ اگر کوئی مشرق آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام سنے اب لگو میں پھر اس کو امن والی جگہ پر چھوڑو تو دیکھو ہم نے اس کو قرآن سنایا ہے اور اس کو پناہ دی ہے اور اب اس کو امن والی جگہ پر چھوڑ کر آ رہے ہیں تو ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں اللہ اکبر پھر وہاں سے گزر ہوا حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہو یہ جی عبداللہ بن خباب ہوں اچھا صحابی ہو جی ہاں کوئی حدیث تو سناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لی پھر کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں جنتی ہیں خلیفہ راشد ہیں مومن ہیں کہنے لگے لو پکڑو اس کو ذبح کرو اس لیے کہ یہ ان کو کافر نہیں مانتا ان کے ساتھ ان کی امے برد تھی لونڈی تھی ان کو لے گئے راستے میں ایک کافروں کا باغ تھا ان میں سے ایک نے وہ کھجور یا جو بھی پھل تھا منہ میں ڈالیا دوسرا کہتا ہے کافر کی امانت ہو تم نے منہ میں ڈال لی نکال اس کو نکال دی اس نے آگے گئے تو کافروں کا محلہ تھا اور ان کا خنزیر باہر آیا ہوا تھا خنزیر کھاتے تھے عیسائی تھے اس کو تلوار سے نقصان پہنچایا تو کہتا ہے یہ معاہد ہے اس کے مال کی حفاظت کرنا فرض ہے مسلمانوں پر اور تم نے اس کے خنزیر کو زخمی کیا ہے عبداللہ بن خباب اللہ کہنے لگے یہ خنزیر اور اس پھل سے بڑی امانت تو میں ہوں جس کو تم ذبا کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی جا کر نہر کے کنارے لٹا کر کے ان کے گلے پہ خنجر چلایا اور راوی کہتا ہے کہ دور تک پانی کے اندر ان کا خون جاتا ہو میں نے دیکھا لون کو بھی قتل کیا جب یہ ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جی اب تم نے زیادتی کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کافی سارے لوگ ان سے ٹوٹ کر آ اور جو بعض نہیں آئے ان کے پیچھے بھی بندے لگا دیے کہیں صحابہ ہابائی کرام کو جاؤ ان کو ایک کو کہا حضرت ابو بن ساری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کہ اس کو امان ہے کافی سارے لوگ ان کے جھنڈے نیچے آ ان کو بھی امان دے دی لیکن کچھ تھے وہ بالکل ہی نہ ماننے والے انہوں کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا اور تقریباً آٹھ دس کے علاوہ سارے ہی قتل کر دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میرے عزیز بھائیوں یہ ہے ان کا قصہ اور یہ ہے ان کی نشانیاں کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان پر اثر نہیں ہوگا عبادت میں انتہا پسند ہوں گے چھوٹی عمروں کے عقل کے کچے جاہل خود ہی فتوا دیں گے خود ہی عمل کریں گے اور مسلمانوں کو کاٹیں گے اور کافروں کو ریلیف دیں گے اور بھی نشانیاں بیان کی کہ وہ سار ان کے مڑے ہوئے ہوں گے شلواریں اوپر یہ تو کامن قسم کی نشانیاں ہیں جو ان میں سے نہ بھی ہو وہ سار مڑوا سکتا ہے اور شلوار تو اوپر ہونی ہی چاہیے لیکن جو خصوصی نشانیاں ان کی وہ یہی ہیں جو میں نے عرض کی ہیں تو اللہ عرمستان یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں حکمرانوں کے ظلم سے حکمران جب ظلم کرتے ہیں تو پھر یہ نسل تیار ہوتی ہے عربوں میں تو جیلوں میں جتنا ظلم ہے وہاں تو ان کی پنیریاں بہت مضبوط ہیں وہاں تو بہت بن رہے ہیں اور یہ انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان میں ان ظالموں نے پہل کی فوج پر حملے کرنے میں پھر فوج نے بھی جو ان سے ہو سکا کیا بہت زیادتیاں بھی کیں اور لال مسجد اور بلوچستان کے واقعے کو کسی اور طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے حل کیا گیا وہ طریقہ مناسب نہیں تھا تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان واقعات سے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اس کا باقاعدہ ٹرائل کیا جاتا ہے میڈیا میں اور وہ سیڑھیاں جس کو بھی دکھاؤ گے وہ کہے گا کہ جی مجھے ابھی بیلٹ دو میں تو پھٹنے جا رہا ہوں تو ان کو مواد ظلم نے فراہم کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اب جو قانون سازی ہوئی ہے اور اب جو فوجی عدالتیں بنی ہیں ان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور بہت ہی احتیاط اور تحقیق کے بعد صرف ظالم کو سزا دینی چاہیے تحقیق اور احتیاط کرتے کرتے کوئی ظالم چھوٹ جائے تو یہ اچھا ہے اس سے کہ کوئی مظلوم کار دیا جائے ظالم چھوٹ جانا بہتر ہے اس سے کہ جو مجرم نہیں وہ قتل ہو جائے تو ان احتیاطوں پر اگر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ شاء امن آئے گا سلامتی آئے گی اور یہ جیسے قرآن حدیث میں آیا کہ کاف کو ریلیف دیں گے تو افغانستان کی بڑی جنگ کی آخری دم ہے یہ کیونکہ ان کو ریلیف دیتے ہیں ان سے تعاون لے کر کام کرتے ہیں جس طرح وہ پوری ہاتھی پورا ہاتھی کٹ گیا ہے انشاءاللہ یہ دم بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اگر انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گھوڑے گدے برابر ہو گئے تو پھر ایسی ایسی پنیر ان کی تیار ہوگی کہ جن کا مقابلہ ملک اور قوم کے بس میں نہیں ہوگا اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے اور ہمیں عدل اور انصاف کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق دے اللہ تبارہ و مطالعہ ہمیں اپنی اولادوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے رب والاکرام نہ سستی اور نہ انتہا پسندی بلکہ درمیان کی راہ میانہ روی اس کی توفیق ادا کروائے اسی حالت میں ہمیں موت دے وما میں علین اللہ برا